الحمد لله رب العالمين والاقبۃ للمتقین والصلاه والسلام على سید الانبیاء والمرسلین قال الله تعالى وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم الله الرحمن واقی المسادات صدق الله مولانا العظیم و صد کا رسول نبی الکریم الروف البیم اللّہ نب القلوبہ ناب القرآن و ظین اخلاق ناب القرآن وادنت بالقرآن و نچ نام بلقرآن کال تعلیٰ و شان حبيبه ان الله وما ذا يتقو صلوا على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلم والسلام عليك يا رسول الله وعلى ال الكواس يا محمد يا رحمة والسلام عليك يا نبي الرحمه وعلى اليك واصحابك يا رسول الله ز مہجوری بارامت جان عالم تراہم یا نبی اللہ تراہم ناخذ رحمت للعالمین ز مرحومہ چرا فارغ نشین بظواغ سراز بولتے یمانی کے روئے تست صبح ہے زندگانی ادیم طائف نالے نے پاکوں شِرا کا رشتہ جا ہے باکو چے باشت کر کنی سوئے نگاہیں ہمیشہ ناشد گاہے گاہے نگاہے یارساہ گاہے یا حبیب اللہ نگاہے پیا پہ ناشد گاہے نگاہے یارس نگاہ صد ہزاراں جبریل اندر بشر حق سوئے غریبا یک نظر انظر حالنا یا حبیب اللہ اسما قالنا اننی فی بہر غم میں مغرقن خوزیدی ساہل لنا اشکالنا یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہ کل منیر لکن نویر القمر لا یکن سناو کما کان حق ہو بعد از خدا بزرگ دوئی قصہ مختصہ تمام حمد و تعریف و توصیف اللہ جلّہ مجت کریم کی ذات بابراکات کے لیے جو خالق کے کائنات بھی ہے اور مال کے جہات بھی اللہ جلّہ عالیٰ کی ہم دو ثناء کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائ ویوں مالکے رقابے مم فخر اربو اچن والی کونوں مکان سیاہ لا مکان سیدے ان سجا سب برے لالا رخان نی رے تاباں سب نشینے مہوشاں ماہ خوباں شہن شاہ ہسینہ تتمائے گوراں سر خیرے زہرا جمال جدید بوے صبح عذر نور ذاتِ نور و ذات باے سے تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم نیلے پتھا راز ما اوغا شاہد ماتا وا صاحب علم نشرع معصومہ امینہ احمدہ مصطفی حضرت محمدِ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناس میں اپنی عقیدتوں عرادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد معزز محترم محتشم سامع خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہم دو متحد کے بعد معزز محترم سامع آج فضیلتِ نماز کے عنوان سے کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا اللہ تعالیٰ میری زبان پہ کل الحق جاری فرمائے نماز ایک اہم فریضہ ہے توحیدِ باری تعلیٰ پر ایمان تیقن کے بعد نماز کی اہمیت اور اس کی تاکید جس انداز کے ساتھ فرمائی گئی ہے وہ کسی سے مخفی نہیں ہے قرآن مجید میں ساڑھے سات سو مرتبہ مختلف سیغوں سے نماز کا حکم صادر کیا گیا ہے نماز اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے بندہ سجدے میں سب سے زیادہ اپنے رب سے قریب ہوتا ہے انسان اشرف المخلوقات ہے جتنی بھی مخلوقات کے اندازے عبادت ہیں وہ سارے نماز کے اندر جمع کر دیے گئے قیام رقو كومہ جلسہ سارا کچھ نماز کے اندر جمع کر دیا گیا بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو فرشتوں کی دس صفحے ہیں جو تعجب اور رشک کرتی ہیں صاحب کوت القلوب شیخ ابو طالب مکی نے اس کا مفصل تذکرہ فرمایا ہے کہ کچھ فرشتے قیام میں ہیں کچھ فرشتے قعود میں ہیں کچھ فرشتے رقوع میں ہیں کچھ فرشتے سجدے میں ہیں کچھ تسبیح کر رہے ہیں کچھ تحریر کر رہے ہیں کچھ استغفار طلب کر رہے ہیں کچھ سنا کرتے ہیں کچھ درود پڑتے اور کچھ دعا مانگ رہے جو رکوع کرتا ہے وہ ہمیشہ رکوع میں ہے سجدہ اس کا مقصوم نہیں ہے جو قیام میں ہے وہ قیامت تک قیام میں ہی رہے گا جو تسبیح کر رہا ہے اس کا وظیفہ تسبیح ہی ہے جو صد میں لگا ہے وہ صدا کو ہی ساری زندگی قیامت تک اپنائے رکھے گا جو استغفار طلب کر رہا ہے وہ استغفار میں ہی ہے لیکن جب انسان نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو یہ دس صفحے جو فرشتوں کی ہیں یہ انسان پہ رشک کرتی ہیں اس اعتبار کے جو قیام میں ہے وہ کہتے ہیں کہ میری نماز میں تو صرف قیام ہے لیکن یہ انسان کتنا خوش نصیب ہے کہ اس کی نماز میں قیام بھی ہے رقو بھی ہے سجدہ بھی ہے قود بھی ہے استغفار والے کہتے ہیں کہ میرے پاس صرف استغفار ہے سنا والا کہتا ہے کہ میرے پاس صرف ساری زندگی سنا ہے لیکن اس کی نماز میں ثنا بھی ہے اس کی نماز کے اندر استغفار بھی ہے اس کی نماز کے اندر دعا بھی ہے اس کی نماز کے اندر درود بھی ہے اس کی نماز کے اندر سلام بھی ہے تو اس طرح فرشتوں کی جو دس صفیں ہیں جو مختلف نوریت کے طرز عبادت میں لگی ہوئی ہیں تو حضرت انسان کی عبادت پر فرشتے بھی رشت کرتے ہیں کہ یہ کتنا اللہ کا مقرب ہے کہ اللہ نے اپنی عبادت کے سارے طریقے اور اپنے کو پکارنے کے سارے انداز ایک انسان کو عطا کر دیے نماز اللہ کے قرب کا سب سے بڑا ذریعہ ہے حضرت شیخ مجدد الفسانی علیہ رحمٰ فرماتے ہیں کہ جو لذت نماز میں ہے وہ کسی اور جگہ موجود نہیں ہو سکتی ہے نماز کی فضیلت مجد و شرف اس کا انداز اور اس کا آپ اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں کہ نماز تو مجدو شرف اور فضل و کمال کا سبب ہے ہی جو اذان ہے اس کی اتنی برکتیں ہیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المز نونا سے قیامہ قیامت کے دن سب سے اونچی گردنیں اذان دینے والوں کی ہوں گی عزت <سؤال> معاوی رضی اللہ تعالی عنہ سے مدوی ہے قیامت <سؤال> کے میدان کے اندر جب, جب لوگ چلیں گے تو سب سے اونچی گردنیں مؤزن اذان دینے والوں کی ہوں گی بلکہ ایک شخص حضور کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اور وہ عرض کرتا ہے کہ حضور مجھے ایسے عمل کی نشاندہی کیجئے کہ میں وہ عمل کر کے جنت میں داخل ہو جاؤں تو حضور نے فرمایا موزن، کن مؤزمن تو مؤزم بنا جائے پنجگانا اذان دیا کر اس نے کہا لا میں اس کی استطاعت نہیں رکھتا وقت پر آنا سب نمازیوں سے پہلے آنا اور وقت کا خیال رکھتے ہوئے اذان دینا یہ سب سے مشکل کام ہے اس نے کہا کہ میں اس کی استطاعت نہیں رکھتا فرمایا کن امام اچھا پھر تو امام بنا جان اس کی لا است میں اس کی استطاعت بھی نہیں رکھتا تو پھر حضور نے فرمایا، فَقُم امام تو پھر امام کے پیچھے کھڑا ہو جانے والا ہو جا. تو اگر کوئی شخص جنت میں داخل ہونا چاہتا ہے تو ان تین چیزوں میں سے ایک چیز اس کو ضرور اختیار کرنا پڑے یا مزد بن جائے یا امام بن جائے یا امام کے پیچھے کھڑا ہونے والا ہو جائے تو نماز کی جو فضیلت ہے وہ تو ہے ہی ازان کی اتنی فضیلت ہے کل قیامت کے دن موزن حضرتِ بلالِ حبشی کی قیادت کے اندر جنت میں جائیں گے اور ان کی گردنے لوگوں سے بلند ہو بلکہ نماز کے لیے ایک موزت تو ازان دیتا ہے اس کی تو بھرکتیں ہیں ایک حدیث میری نظر سے گزری لا قصب فرمایا کبھی مرغے کو گالی نہ دینا یہ تمہیں نماز کے لیے جگاتا ہے جو مرغا نماز کے لیے بیدار کرے وہ محبوب بن جاتا ہے تو جو نماز کے لیے اذان دے وہ کتنا محبوب ہوتا ہے جو بلائے وہ محبوب ہوتا ہے تو جو نماز جو مقصود ہے جو پڑھے پھر اس کو اللہ کی محبت کتنی حاصل ہوتی ہے بلکہ جب, جب کوئی شخص ندا دیتا حدیث ہے حدیث شریف میں لفظ ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے جو شخص, شخص ندا دے اور پھر جو اس کا جواب دے حضرت بلال حبشی نے ندا دی حضور کے ساتھ صحابہ تھے جب حضرت بلال حبشی خاموش حضرت ہوئے حضور نے ارشاد فرمایا من قالا مثل هذا یقینا داخل الجنہ جس نے یقین کے ساتھ جو بلال نے کہا ہے وہ جواب میں کہے یعنی ازان کا جو جواب دے دے فرمایا جو یقین کے ساتھ ازان کا جواب دے دے فرمایا وہ سیدھا جنت میں جائے گا ابھی نماز کی جو فضیلت ہے وہ ایک بہت بڑا امر ہے اذان دینے والے کی جو برکتیں ہیں اور اس کو جو مجد و شرف ملتا ہے اور ازان کی جو پکار پہ لبے کہتا ہے لوگ تین طرح کے ہیں ایک وہ ہے کہ جب, جب اذان ملتی ہے تو وہ فوراً سارے کام چھوڑ کے نماز کی تیاری میں لگ جاتے ہیں ایک روایت میں آتا ہے قیامت کے دن کچھ لوگ جن کے چہرے ستاروں اور موتیوں کی طرح چمکتے ہوں گے وہ ظاہر ہوں گے لوگوں کی ایک جماعت ہوگی فرشتے ان کو پوچھیں گے تم کون ہو تو وہ عرض کریں گے کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ جو ہی اذان ہوتی تھی ہم سارے کام چھوڑ دیتے تھے اور فوراً وضو کر کے مسجد کا رخ کرتے تھے تو فرشتے انہیں مبارک دیں گے اور جنت کا دیں گے پھر ایک جماعت اور آئے گی جن کے چہرے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے فرشتے انہیں پوچھیں گے تم کون ہو تو وہ کہیں گے کہ ہم وقت داخل ہونے سے پہلے ہی وضو کر لیا کرتے تھے اور اذان کے ساتھ ہی مسجد کی طرف چل دیتے تھے فرشتے انہیں مبارک دیتے ہیں اور جنت کا مجگا دیتے ہیں پھر ایک اور جماعت آئے گی جن کے چہرے سورج کی طرح چمکدار فرش کے پوچھیں گے تم کون ہو تو وہ کہیں گے کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ ہم وضو کر کے تہارت بنا کے مسجد میں پہنچ جاتے تھے تو اذان ہوتی تھی یعنی ہم ازان مسجد میں ہی سنتے تھے حضرت سعید عبد المسیب رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر آنکھوں سے نابینے تھے لیکن جو روشنی دل میں تھی جو بینا ہیں ان کے پاس بھی وہ اجالے کہاں ہو سکتے ہیں جو حضرت سعید عبد المسیب کے پاس تھے اللہ اکبر کہتے ہیں چالیس سال تک حضرت سعید عبد المسیب نے جو ہے وہ تقبیر اولا بھی قضا نہیں ہونے دی اسی, اسی وجہ سے ان کا نام, نام پڑ گیا, گیا تھا حمامت المسجد مسجد, مسجد, مسجد کا کبوتر یعنی جس طرح کبوتر ہیں مسجد مساجدوں کے اندر رہتے ہیں تو حضرت سید عقبدل مصیب کا یہ نام پڑ گیا تھا حالانکہ وہ آنکھوں سے تابینے تھے لیکن انہوں نے مسجد کی حاضری کا اس طرح انتظام کیا کہ ان کا نام ہی حمامت المسجد پڑ گیا۔ بلکہ جب یزید نے مدینے کو اجارہ ایامِ حزہ میں جب اس نے 3 دن تک اہل مدینہ کو سخت پریشان رکھا اور اس کے گھوڑے مسجد نبوی کے اندر باندے اس وقت جو بھی پکڑا جاتا اس کو قتل کر دیا جاتا تو حضرت ابن ان ایام کے دربی مسجد میں رہے فرماتے کے کہ لیکن میں پریشان تھا کہ ظہر کا وقت ہوگا کون بتائے گا مغرب شا کا وقت ہوگا کون بتائے گا تین دن تک مسجد نبوی میں نہ اذان ہوئی نہ ہوئی یہ بڑے خطرناک دن آئے ہیں اور یہ یزید بڑھ بخ نے جس طرح کربلا میں ظلم کیا اس نے مکہت المکرمہ میں بھی ظلم کیا اور اس نے مدینہ رسول میں بھی ظلم کیا اور 3 دن تک مسئلہ نبوی میں اس کے ظلم کی وجہ سے ازان اور اقامت نہیں ہوئی حضرت سید ابن المسیب آنکھوں سے نابینے تھے اور جب بھی کوئی یزید کے فوجی آتے تو نابینہ سمجھ کے چھوڑ جاتے فرماتے ہیں میں پریشان تھا کہ مجھے نمازوں, نمازوں کے, کے وقت کا کون بتائے گا اس مشکل وقت میں انہیں یہ پریشانی لائے تھی کہ کہیں نماز کا وقت نہ گزر جائے تو کہتے میں حضور کے کے پاس بیٹھا, بیٹھا تا تا تھا میں اللہ اللہ جب بھی پھر نماز کا وقت آیا گمبت خضرہ سے ازان کی آواز بھی آئی اور اکامت کی آواز بھی آئی تو جو شخص اہتمام کریں کہ ہم نے تقبیر اولا کو قضا نہیں کرنا ہے ان کے لیے پھر اللہ یوں بھی اہتمام فرما دیتا ہے ان حالات میں بھی ان کی تقبیر کے مکین کے ساتھ مل کے نمازیں پڑھتے رہے حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ کا اعزاز ہے یہ ان کی تقریر ہے یہ ان کی عزت افزائی ہے اللہ اکبر حضوف میں کچھ لوگ مسجدوں کی میخیں ہوتی ہیں جس دل ہے وہ مسجدوں میں یوں وابستہ کسی وجہ, وجہ سے وہ مسجد کی حاضری سے ہو بیماری کی وجہ سے اگر وہ مسجد میں نہیں آ رہے اللہ کے فرشتے ان کا حال پوچھنے کے لیے جاتے یہ ان کا اعزاز ہے یہ ان کی تکریم بلکہ فرمایا امام عادل وشاق نشق عبادت اللہ ورجل قلبہ مولک بالمساجر ورجل دعت ہو عمرت ذات منصب و جمال فقال ان یقاف اللہ ورجلان تحابا فللا اجتمع علیه وتفرقائی ورجل تصدق بسدقت فاخفاہ حتی لا تالم شماله ما تنفق یمین ہو ورجل ذکر اللہ قالیا ففادت اینا فرمایا سات اشخاص ایسے ہیں قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ ان ساتوں کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ آتا ہوں فرمائے گا اُن میں سے جو تیسلا شخص بیان فرمایا حدیث طویل ہے وَرَاجُلُونَ قَلْبُهُ مُعَلَّكُمْ بِالْمَسَاجِدِ وہ آدمی جس کا دل مسجد کے ساتھ لگا ہوا ہے اسے جب بھی ٹھونڈو مسجد میں ملے مسجد کے ساتھ بابستہ ہے مسجد کی تعمیر کے ل مسجد کی آبادی کے لیے مسجد کی صفائی کے لیے اس کا دل مسجد سے وابستہ ہے حضور دو فرمایا کل قیامت کے دن جب, دل جب, دل جب دل کوئی سایہ نہیں ہوگا اس شخص کو اللہ, اللہ اپنے عرش, عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرما دے اللہ حکم تو اذان اقامت اور مسجد یہ نماز سے متعلقہ چیزیں ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان متعلق چیزوں پر بھی وہ برکتیں اور وہ شرف رکھا ہے کہ انسان کی نجات کی یہ چیزیں زمانت ہیں تو پھر جو نماز ہے نفس نماز پر اس کی کیفیت کیا ہو بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے اِزَا سُوَّ بَبِ السَّلَاةِ فُتِحَتْ عَبَوَابُ السَّمَا وَوَسْتُ عُجِبَتْ دُعَا جب اطامت ہوتی ہے تو اللہ آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے اور یہ جو اقامت کا وقت ہوتا ہے اس وقت جو دعا مانگو اللہ وہ دعا پوری فرما دیتا ہے اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اقامت اور ازان کے درمیان کا جو وقفہ ہوتا ہے اس وقفے میں جو بھی دعا مانگی جائے اللہ تعالی اس دعا کو قبول فرماتا ہے رد نہیں کرتا بلکہ حضور نے اشارت فرمایا کہ اس وقت اللہ سے دعا مانگ لیا کرو سیاحا جرس کی حضور پھر کون سی دعا مانگے اس وقت اس اہم وقت میں ہم اللہ سے کون سی دعا مانگے حضور نے فرمایا صل اللہ فی دنیا اللہ سے دنیا اور آخرت دونوں جہاں کی بہتری اور آفیت طلب کر دیا یعنی دنیا بھی ٹھیک ہو جائے آخرت بھی ٹھیک ہو جائے مومن دونوں جہانوں کا طلب گار ہے ایک صحابی کو دیکھا سخت کمزور ہے فرمایا تمہاری یہ حالت کیا ہو عرض کی حضور میں نے اللہ سے دعا مانگی کہ جو دکھ تکلیفیں میرے مقدر کی ہیں وہ آخرت میں نہ آئیں دنیا پہ ہی آ جائیں اور میں دنیا پہ سارے دکھ اور عذاب اور مسیبتیں چھیل لوں تاکہ میری آخرت صاف ہو جائے بظاہر یہ بڑی ایک ایسی بات تھی جس پہ داد دی جاتی کہ اس نے آخرت کو اختیار دیا لیکن حضور اس بات پر خوش نہیں ہوئے فرمایا تو نے یہ کیوں کہا ہے کہ میرے حصے کی جو تکلیفیں ہیں وہ دنیا پہ ہی آ جائیں آخرت میں نہ آئیں تو انہیں یہ کیوں نہیں کہا ربنا آتنا فی الدنیا حسنتم وفی الاخرت حسنتم اے اللہ مجھے دنیا میں بھی بہتریاں دے دے آخرت میں بھی بہتریاں دے جو مومن ہے وہ دونوں جہاں کی بہتریاں چاہتا۔ ہیں یہ نہیں کہ دنیا کے اوپر پسھتے رہیں ہم دنیا کے اوپر پسھنے کے لیے نہیں آئے امت مسلمہ دنیا آخرت دونوں کی طالب ہے اور دونوں کی چاہنے والی اور اللہ کے خزانے بڑے وسیع ہے اس لیے جب اس سے مانگو تو کھل کے مانگو تم اپنے دامن کو تنگ پاؤ گے اس کے خزانوں میں کمی نہیں ہے اس لیے اپنے لیے بھی مانگو اوروں کے لیے بھی مانگو دنیا بھی مانگو دین بھی مانگو آخرت بھی مانگو تو کی کی حضول اذان اور اقامت کے درمیان اللہ سے کیا مانگو سل آفیت فی دنیا اللہ سے دنیا اور آخرت کی آفیت تبدار تو یہ قبولیت کے لمحے ہیں جو, جو دعا کی جائے اللہ اس دعا کو مستجاب فرماتا ہے بلکہ نماز تو آگے آتی جب انسان وضو کے وضو کے لیے اپنے چلو میں پانی لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے چلو میں پانی لیتے ہی اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی ان ہو آپ ایک جگہ تشریف لائے اور آپ نے پانی منگوایا پھر اس کے بعد آپ نے وضو کیا اور وضو کرتے کرتے آپ مسکرانے لگے جو لوگ پاس کھڑے تھے حضرت عثمان ابن عفان انہیں کہنے لگے کہ تم نے مجھے پوچھا نہیں کہ میں مسکرایا کیوں لوگوں نے کہا اچھا آپ بتائیں کہ آپ کیوں مسکرائے ہیں تو حضرت عثمان فرمانے لگے کہ ایک دن میں حضور علیہ السلام کے ساتھ تھا تو آقا کریم علیہ السلام نے وضوح کیا اور یوں مسکرائے لوگ کھڑے تھے تو حضور نے فرمایا اللہ تسعالونی ما ادھاکا کا تم نے مجھے پوچھا نہیں صحابہ کہ میں مسکرائیا کیوں تو صحابہ نے ارز کی ما ادھاکا کا یا رسول اللہ حضور آپ ارشاد فرمائیں کہ آپ کیوں مسکرائے تو حضور نے ارشاد فرمایا انالعبد اذا دعا بوضوح فغسل وجہہو قدم فرمایا جب کوئی شخص وضو کے لیے پانی منگواتا ہے اور پانی منگوا کے اپنے چہرے کو دھوتا ہے اللہ ہر خطا کو چہرے سے دور کر دیتا ہے اور اسی طرح جب وہ اپنے بازو دھوتا ہے تو ہاتھوں کے سارے گناہ اللہ تعالیٰ دھو ڈالتا ہے اور اسی طرح جب وہ اپنے پاؤں کو دھوتا ہے تو اللہ تعالیٰ پاؤں کے سارے گناہوں کو ڈالتا ہے. نماز کا فضل و شرف اور اس کی فضیلت وہ تو مسلمہ ہے نماز سے پہلے جو عمل ہے اللہ اس کی برکتوں سے گنا کو جہنم کی آگ سے آزادی بخشتا ہے بلکہ جس جگہ پر نماز پڑھنی ہے اگر اس جگہ کو کوئی شخص اس کی صفائی ستھرائی کرے ایک حدیث کے اندر لفظ ہے کہ اخراج ال کو مام آتے منہا مہور الحر جو شخص مسجد سے کوئی تکلیف دہ چیز کوڑا کرکٹ یا کوئی گندگی وہاں سے نکال کر کے باہر پھینکے تو حضور نے فرمایا یہ موٹی آنکھ والی ہوروں کا حق مہر ہے یہ جو مسجد کی صفائی کرتے ہیں لکھا ہے کہ مسجد صاف کرنے سے دل صاف ہوتا ہے جو شخص مسجد صاف کرے اس کا دل پاک اور ہے اور یہ مسجد سے جو آپ کرکٹ نکال کے باہر پھینکتے ہیں یہ جنتی حور کا مہر ہے جو آپ ادا کر رہے ہیں اللہ اکبر بلکہ حضور نے فرمایا من بنا للہ جس نے اللہ کے لیے مسجد بنائی کس لیے کا وفی ہے تاکہ اس مسجد میں اللہ کا ذکر ہو فرمایا بدن ماہونا ال اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتا اور ایک روایت میں ہے کہ جس نے تر کے گھونسلے کے برابر یعنی حجم میں تھوڑی جگہ پر مسجد بنائی علام نے یہ لکھا ہے یہ نہ کہو فلاں مسجد چھوٹی ہے یا فلاں مسجد بڑی یہ نہ کہ کوئی بھی اللہ کا گھر چھوٹا نہیں ہے سارے بڑے ہیں یہ کہو فلاں میں نمازی زیادہ آتے ہیں فلاں میں نمازی تھوڑے آتے ہیں نمازیوں کی گنجائش کام ہے میں فلاں میں اور فلاں میں جو ہے وہ نمازیوں کی گنجائش زیادہ ہے یہ بعض ہم, ہم کہتے ہیں ہم وہ چھوٹی سی مسجد چھوٹی نہیں کہنا چاہیے مسجد کو جس چیز کا تعلق رب سے ہو جائے پھر وہ چھوٹی نہیں رہتی وہ بڑی ہو جاتی اس لیے اس مزاج کو بدلنے کی ضرورت ہے بلکہ واسف علی واسف نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی اس نے کہا مسجد کیا کوئی بھی شاید چھوٹی نہیں ہے شہ چھوٹی تب نظر آتی ہے اسے دور سے دیکھا جائے یا پھر غروب سے دیکھا جائے جب کسی کو دور سے دیکھو یا پھر حروج سے دیکھو تو وہ چھوٹا نظر آئے گا ورنہ کوئی بھی شہ کارخانہ قدرت میں چھوٹی نہیں ہے ہر شہ بزمت ہے تو بالخصوص جس چیز کی نسبت جو ہے وہ اللہ جللہ شاہور اس کے رسول کریم سے ہو جائے وہ چیز چھوٹی نہیں ہو سکتی ہے یہ کہو گنجائش اس حضور نے بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے رشتے میں چچا لگتے ہیں ان سے پوچھا کہ چچا آپ بڑے ہیں یا میں بڑا ہوں؟ تو انہوں نے جواب کی حضور سال میں نے زیادہ گزارے ہیں بڑے آپ ہی ہیں <تصح> یہ نہیں کہا کہ میں بڑا ہوں. کہا سال میں نے زیادہ گزارے ہیں. لیکن بڑے آپ ہی ہیں تو جب نسبت اچھی جگہ ہو تو پھر اپنی زبان کو احتیاط کے ساتھ حرکت دینی چاہیے تو اولا جزیے کو بیان کیا ہے کہ یہ نہ کہ بڑی مسجد بلکہ کہو فلاں مسجد, مسجد میں نمازیوں کی گنجائش تھوڑی ہے کو نہیں کہا کہا سکتے تو جس نے تر کے گھونسلے کے برابر یعنی اتنی تھوڑی جگہ پر بر مسجد بنائی اللہ اس کا بھی جنت میں محل بنا دیتا ہے تو جس جگہ سجدہ کرنا ہے جس جگہ پیشانی رکھنی ہے اللہ اکبر وہ جگہ بھی اتنی برکتوں کی حامل ہے بلکہ فرمایا کہ خیر اماکن بہترین جنہیں روح زمین پہ ہیں تو وہ مسجدیں ہیں اور بہترین جگہیں اگر روح زمین پہ ہیں تو وہ اسواق یدی بازار ہیں حکم ہے مسجد میں جلدی جاؤ اور دیر سے آؤ بازار میں دیر سے جاؤ اور جلدی واپس آؤ گوہ ہمارا انداز اس سے مختلف ہے لیکن حکم یہی ہے کہ مسجد میں جلدی جاؤ دیر سے واپس پلو بلکہ ایک حدیش میں آتا ہے جس نے نماز فجر مسجد میں پڑی اور پھر وہ ذکر میں لگا رہا بیٹھا رہا کہ طلوع ہو گیا اور پھر اس نے دو رکت پڑے جس کو سلاۃ اللہ شراختے ہیں تو فرمایا اس کو مقبول حج اور عمرے کا اللہ سباب بتا رہا اللہ اکبر تو یہ برکتیں ہیں اللہ کے پاک گھر کی جہاں نماز ادا ہونی ہے باقی رہی بات نماز کی اس کی کیا فضیلت ہے تو آئیے حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان جس کو امام بخاری نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکل کیا ہے صحابہ سے مخاطب ہو کے کہا ارائیتن لو انہ نحرن بباب آہدیکن یگتاسلو کل یوم خمسن ما تقول تقولو ذالکا یبکی مندارہ نہیں قالو لا یبکی مندارہ نہیں شیعہ قال الفضاءد کا مثل الصلوات الخمس يمحو الله به الخطايا فرمایا صحابہ ایک بات تو بتاؤ اگر کسی شخص کے دروازے کے سامنے سے کوئی نہر گزرتی ہو اور وہ دن میں پانچ مرتبہ اس نہر میں غسل کرے مجھے بتاؤ کیا اس کے بدن پر کوئی میل کچیل کو باقی رہے گی صحابہ نے عرض کی حضور اس کے بدن پر کوئی میل باقی نہیں رہے گی فرمایا یہی پانچ نمازوں کی مثال ہے جو شخص پنجگانہ نماز پڑھتا ہے اس کے بدن پر گناہوں کا کوئی میل باقی نہیں رہتا اللہ تعالیٰ گناہوں کو دھو دیتا ہے جس شخص نے پنجگانہ نماز کا مزاج بنا لیا سیاب فرماتے ہیں اور یہ بھی حضرت امام بخاری نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت نقل کی ہے کہ حضور سے سوال کیا گیا حضور سب سے زیادہ اللہ کو محبوب عمل کون سا ہے یعنی کون سا وہ عمل ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے کالا تو اللہ وقت فرمایا وقت پہ نماز پڑھنا اولاد بنی آدم کے جتنے بھی امان ہیں اچھے امان ان میں سے اللہ کو سب سے زیادہ محبوب عمل جو ہے وہ وقت پہ نماز پڑھنا ہے سما او سیاب کی زو پھر اس کے بعد کالا سما بر الوالد پھر والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا نماز کے بعد سب سے زیادہ اہمیت والدین کے ساتھ اس نے سلوک کی ہے آج کل میں جملہ کباہتوں میں یہ کباہت بہت زیادہ پائی جا رہی ہے کہ لوگ اپنے والدین کی تعظیم نہیں کرتے ان کی تزلیل کرتے ہیں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے عرض کی کہ حضور میرا بیٹا اپنی چیزوں کو مجھے ہاتھ نہیں لگانے دیتا تو حضور علیہ السلام نے اس کے بیٹے کو بلایا پوچھا اس نے عرض کی حضور اس کو پتہ نہیں ہے تو یہ میری چیزیں خراب کر دیتا ہے امام تبرانی نے موجب میں یہ روایت بیان کی حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور حضور فرمایا ایک وقت وہ تھا کہا تھا کہ یہ میری چیزیں خراب کرتا میں ہاتھ نہیں لگانے دوں گا پھر حضور نے وہ تاریخ ساتھ جملہ ارشاد فرمایا انتا ومالو کا لعبی کا فرمایا تو بھی اور تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے یعنی باپ جس طرح چاہے تصرف کر سکتا ہے تو اس کو روک نہیں سکتا ہے تو والدین کی نافرمانی اللہ کی رحمتوں سے انسان کو محروم کر دیتی ہے اور والدین کی فرما برداری اللہ کی رحمتوں کا حقدار بنا بناتی ہے ایک حضیث میں آتا ہے کہ چار شکاس ایسے ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو جنت میں جانے سے انہیں کوئی بھی رکاوٹ نہیں ہو ایک وہ شخص کہ جس نے ایسی سچی توبہ کی کہ گناہ کی طرف پلٹنا اتنا مشکل ہے جس طرح تھن سے نکلا ہوا دودھ واپس جانا مشکل ہوتا ہے اور دوسرا وہ شخص جس نے اپنے والدین کو راضی کر رکھا اور تیسری وہ خاتون جو اس حال میں مری کہ اس کا شوہر اس کے اوپر راضی تھا اور چوتھا وہ شخص جس کے ذرائع اس کے باوجود اس نے اپنی اولاد کے پیٹ میں حرام کا ایک لکما بھی نہ جانے دیا تو فرمایا کل قیامت کے دن کوئی چیز اس کو جنت میں جانے سے نہیں روک سکے گی تو والدین کی فرما برداری کرنا یہ نماز کے بعد اہم فریضہ ہے والدین مبتلا ہیں تکلیف میں اور بندہ کہتا ہے کہ میں جہاد پہ جاؤں حضور نے اس کی حوصلہ شکنی فرمائی اور وہ بخاری شریف کی روایت ہے ایک شخص نے اس نے جہاد طلب کیا تو فرمایا والدہ کا کیا تیرے والدین زندہ ہیں کالا نعم عرض کی ہاں حضور میرے والدین زندہ ہے کالا ما فجاہد کہا جا ان کی خدمت کا یہی تیرا جہاد والدین فالز زدہ اور بیٹا تبلیغی چلہ کاٹنے گیا ہو اسلام تو اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا ماں باپ کو ضرورت ہو اور بیٹا پیر کی چوکھٹ پہ جا کے بیٹھا ہو اسلام تو اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا ہمارے سامنے کرنے کی مثال موجود ہے حضور کمیز کے بٹن کھول کھول کے لمبے سانس لیا کرتے تھے اور فرماتے ہیں مجھے یمن سے یار کی خوشبو آتی ہے کسی نے کہا حضور وہ کون ہے جو آپ کو ملنے بھی نہیں آیا لوگ کہاں کہاں سے آگے یمن تو دور بھی نہیں ہے تو وہ ملنے بھی نہیں آیا آپ کو تو فرمایا اس کی بوڑھی اور نابینا ماں ہے جس کی خدمت اسے میرے حضور آنے سے روکے ہوئے بلکہ فرمایا کوئی عویس کو ملے اور میرا سلام دے اور اس کو کہے کہ میری امت کی بخش کی دعا کرے حضرت عمر فاروق اور حضرت مرتض دونوں گئے حضور کا سلام پیش کیا حضرت اویس کرنی نے جب سنا تو آنکھوں میں آنسو ڈھالائے اور بار بار کہتے تھے بتاؤ حضور کے لمحوں پہ میرا نام کیسے آیا کیسے کہا تھا اویس کو سلام دینا جب, جب محبتوں کے عمرتے ہوئے یہ جذبے دیکھے کہا دے اتنا پیار حضور سے تو ملنے کیوں نہیں آیا جب, جب یہ بات, بات کہی تو حضرت اویس نے رخ کو بدلا کہا تم نے میرے رسول کو دیکھا کہا ہاں ہم تو شام سਵੇرے رہتے خدمت میں تھے کہا پھر بتاؤ حضور کے ابرو جڑے ہوئے تھے یا کھلے ہوئے تھے اب یہ حیرت زدہ ہو گئے کہا مجھ سے پوچھ لو جس نے نہیں دیکھا کوئی دور سے دیکھتا تو جڑے ہوئے نظر آتے قریب آ کے دیکھتا تو کلے ہوئے نظر آتے تو معلوم یہ ہوا کہ جو ماں باپ کی خدمت میں رہا وہ حضور کی صحبت سے بھی معلوم نہیں رہا حضور کے قرب کی دولت سے بھی وہ مالا مال رہا ہے حضرت بائی جیزانی کہتے ہیں کہ میں نے اپنی ماں کے آگے ہاتھ جوڑے میں نے کہا امی تیرے حق ادا کروں یا کہ اللہ کے حق ادا کروں اپنے حق معاف کر دے میں اللہ کو منا لیتا ماں نے کہا جاؤ بیٹا بارہ سال جنگلوں میں گھومتے رہے ایک دن گستام کے قریب سے گزر رہے تھے دل میں خیال آیا جاتے جاتے ماں کو سلام کر جاؤں دروازے کو دستک دینے لگا رات کا موقع تھا خیال آیا کہ ساری زندگی ماں کو نہیں دیا دکھ بھی کیوں دوں؟ ماں سوئی ہوگی میرے لیے اٹھے گی دروازے کے ساتھ لگ کے کھڑے ہو گئے سردیوں کی لمبی رات تھی ساری رات بیت گئی جب سہری کا وقت ہوا اندر سے جو نالی آتی تھی وہاں سے پانی آیا سمجھ گئے میری ماں سہری کے لیے اور تحجد کے لیے بیدار ہوئی اور یہ اس کے وضو کا پانی ہے دروازے کو دستک دی دستک کے انداز سے جانتی ہوتی یہ کون سا بیٹا دستک دے رہا ہے یہ ماں کا پیار ماں نے دروازہ کھولا حضرت باجیز گستانی کہتے ہیں کہ پھٹے ہوئے کپڑے پیوند لگے ہوئے اور بکھری ہوئی حالت ماں نے جب دیکھا تو آنکھوں میں آنکھوں مٹا بارہ سال کے بعد بیٹے کو دیکھا تھا ماں نے جب دیکھا تو ہاتھ اٹھا لیے کہا مالک میرا بیٹا بایزید تیری طلب میں نکلا تھا تو نے ابھی تک اسے اپنا قرب نہیں دیا؟ یہ جملے تھے ماں کی زبان پر حضرت بایزید کہتے ہیں بارہ سال کی ریاستوں سے مجھے جو کچھ نہیں ملا تھا ان جملوں سے مل گیا میں نے کہا مالک میں تجھے کہاں ڈھونڈ رہا ہوں تو, تو ماں کی دعا میں ہے تو اگر والدین ناراض ہیں تو عبادت عبادت نہیں ہے اور ایک روایت میں آتا ہے جس نے والدین کو تنگ کیا اور اس کے والدین ناراض تھے قیامت کے دن وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا اور جنت کی خوشبو پانچ سو سال کی مسافت سے آنا شروع ہو جائے گی لیکن وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا جس کے والدین اس پہ راضی نہیں ہیں تو فرمایا پہلی چیز کیا اللہ کو جو محبوب ترین عمل ہے وہ وقت پہ نماز پڑھنا ہے دوسرا محبوب عمل بےغل والدین والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا صحابہ نے کہا، کی حضور پھر سا ال اللہ. اللہ کے راستے کے اندر جہاد کرنا تو سب سے اولیت نماز کو پھر اس کے بعد والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کو اور پھر تیسرے نمبر پہ حضور نے جہاد کا ذکر فرمایا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے اور روایت بیان کرتے ہیں حضرت ابو عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں ایک دن حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ کسی سفر میں تھا خزان کا موسم تھا اور درختوں کی شاخوں کے اوپر جو پتے تھے وہ زرد ہو گئے ہوئے تھے ایک درخت آیا جس کی ایک شاخ لٹک رہی تھا اور جس کے اوپر زرد پتوں کا گہنا تھا حضرت سلمان فارسی نے اس شاہ کو پکڑا اور جھٹکا دیا جتنے پتے تھے گر گئے اس منظر کو دیکھ کر کے میں محضوظ ہو رہا تھا کہ حضرت سلمان فارسی میری طرف توجہ پذیر ہوئے اور کہنے لگے ابو عثمان تُو نے پوچھا نہیں کہ میں نے ایسا کیوں کیا تو میں نے کہا کہ حضرت آپ بتا دیجئے آپ نے ایسا کیوں کیا کہا ایک دن میں حضور کے ساتھ تھا سفر کا موقع تھا اور موسم یہی تھا درخت کی ایک شاخ لٹک رہی تھی جس کے اوپر زرد پتے تھے حضور آگے بڑھے اور شاخ کو پکڑ کے حضور نے جھٹکا دیا تو جتنے بھی اس کے اوپر پتے تھے سارے گر گئے اور شاخ اسی طرح خالی ہو گئی۔ تو میں بھی اس منظر کو دیکھ کے معزوز ہوتا رہا۔ حضور نے میری طرف توجہ کی اور فرمایا سلمان تو نے مجھے پوچھا نہیں کہ میں نے ایسا کیوں کیا۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں میں نے عرض کی بندہ نواز آپ ارشاد کرتے ہیں کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو حضور نے فرمایا جس طرح میں نے اس شاخ کو جنبش دی اور اس کے اوپر کوئی پتا باقی نہیں رہا جب کوئی شخص نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس طرح سارے گناہ اس کے بدن سے جڑ جاتے ہیں تو یہ نماز کی براکات حضورت جنت کی چابی نماز ہے یعنی چابی کے بغیر تالا نہیں کھلتا تو اگر جنت میں جانے کی آرزو ہے تو پھر نماز کی ادائیگی کا مزاج بنانا ہوگا نماز کی ادائیگی کی کا مزاج بنا لیں گے تو یہ جنت کو کھولنے والی مفتاح الج جنت کی یہ چابی ہے بلکہ حضور علیہ السلام نے شاد فرمایا اولو ما عبد یوم قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا اگر پہلے سوال کے اندر انسان بے بس ہو گیا تو باقی معاملے تو خراب ہو گئے اور جس نے اس کے جواب کے اندر آسانی پائی اس کے باقی معاملے بھی اللہ ٹھیک فرما دے گا تو قیامت کے دن بندوں سے سب سے پہلا سوال جو ہے وہ نواس کا ہوگا۔ اور میرے اور آپ کے اقا مولا نے فرمایا حببا الیہ من دنیا قم صلات لوگوں تمہاری دنیا سے مجھے صرف تین چیزیں پسند ہیں۔ عتيب والنصاح وجعلت قرۃ عینی في الصلاه۔ خوشبو منکوہا اوتیں اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی۔ حضور نے نماز کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا۔ بلکہ نواز سی براقات کا عالم یہ ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت ربیہ بن رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی خدمت میں حاضر تھے اور حضور کی خدمت کیا کرتے تھے تو حضور نے فرمایا سن کوئی سوال کر لیجئے مانگ لیئے ہیں آج وہ مائل بعتا اور بھی کچھ مانگ اللہ بسل مانگ لیئے تو حضرت ربیہ نے کیا مانگا حضرت ربیہ کہتے ہیں فَقُلْتُو میں نے عرض کی اس کا مَرَافَقَتَ كَفِنِ جنہ حضوری یہاں جس طرح مجھے آپ کا قرب حاصل ہے جنت میں بھی آپ کا قرب نصیب ہو جائے جنت کا لطف تو تب ہی نصیب ہوگا کہ اگر آپ کی مرافقت نصیب ہو جائے حضور علیہ السلام نے فرمایا او غیرہ ظالم یہ تو مل گیا کچھ اور مانگ گا اللہ اکبر تو میں نے ارز کی فکلتو ہوا ذاک میں نے کہا حضور بس یہی کار جنت میں آپ کا قرب مل جائے تو مجھے اور کیا چاہیے شاید اسی کا نام ہے توہین جستجو ہو منزل کی تلاش تیرے نچے کفے پا کے بعد اگر آپ کا قرب نصیب ہو جائے تو مجھے اور کسی چیز کی طلب رہتی نہیں ہے کوئی فook نہیں باقی رہتی میں نے کہا بس حضور کافی ہے ہوا ذا کا بس کافی ہے حضور نے فرمایا فانی علی نفس کا بکثرت سجدوت تو فرمایا کہ کثرت سجود کے ساتھ میری مدد کرنا یعنی اگر تم جنت جانا چاہتے ہو میں تمہیں وعدہ دیتا ہوں لیکن یہ نہیں کہ میرے وعدے پر تم جنت کی آرزو میں جنت کی خواہش میں جو میں نے تم کو وعدہ دیا وہ وعدہ, وعدہ پورا ہوگا لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم سٹ چھوڑ دو, دو فرمایا اس وعدے کی تکمیل کے لیے تم نے میری کسرت سجوت کے ساتھ مدد کرنی ہے تو جنت کی چونکہ چابی ہی نماز ہے اس لیے حضور نے حضرت ربیہ کو جنت کی بشارت دینے کے بعد بھی یہ بات کہی کہ کسرت سجوت سے تم نے میری مدد کرنی ہے کچھ لوگ حدیث کا پہلا حصہ تو بیان کر دیتے ہیں اگلا حصہ چھوڑ دیتے ہیں حضور Zum. نے وعدہ جنت دیا لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وعدہ جنت کے بعد وہ سجدوں کو چھوڑ دیں حضور نے دس صحابہ اشرا مبشرا کے لیے وعدہ جنت دیا لیکن اس کے باوجود وہ نماز کے معاملے کے اندر کبھی کسی سستی کا ارتقاب نہیں کیا کرتے تھے بلکہ وہ بہت زیادہ قصد کے ساتھ سجدے کرنے والے تھے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائے اور ایک حدیث سنیئے اس کو روایت حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سلینا ما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المغرب ہم نے حضور کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھ فراجع من غاجع و اقب من اقب کچھ لوگ چلے گئے اور کچھ لوگ مسجد میں ہی بیٹھے رہے فجاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسرعان حضور تشریف لائے اور حالت یہ تھی کہ حضور بڑے تیز تیز قدم اٹھا کے جہاں صحابہ بیٹھے تھے ادھر آ رہے تھے اور پھر حضور نے جب صحابہ کو دیکھا کالا مبارک ہو خوشخبری ہو تمہیں حاضر ربکم قد فاتح من تمہارے رب نے آسمان کے سارے دروازے کھول دیے یہ تمہارا رب ہے اور اس نے آسمان کے سارے دروازے کھول دیے ہیں بےکومل ملائے الملائکہ اور وہ فرشتوں میں فخر کر رہا ہے تمہاری وجہ سے فرشتوں کے اندر اللہ فخر فرما رہا ہے اور کیا فرما رہا ہے یقول وہ کہتا ہے انظرو الہ عبادی قد قدو فریضتن وہم ینتظرو نبخرا اللہ فرماتا ہے اور میرے بندوں کو دیکھو انہوں نے ایک نماز پڑھ لی ہے اور دوسری نماز کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں تمہارے اس عمل کی وجہ سے اور تمہارے اس دوسری عشاء کی نماز کے انتظار کی وجہ سے اللہ فرشتوں میں فخر فرما رہا ہے فرشتوں ذرا نظر دھڑا کے ذرا میرے بندوں کی ادافت دیکھو کہ وہ ایک نماز پڑھ کے دوسری نماز کا انتظار کر رہے تو نماز کا طالب جو ہے وہ اللہ جانو اس پہ فخر کرتا ہے حالانکہ بندے کو اجت اور نیاس مندی کے اظہار کے لیے نماز پڑھنا ہوتی ہے لیکن نماز پڑھنے والے پہ اللہ کتنا راضی ہوتا ہے یہ فرشتوں کو کہتا ہے اور آسمان کے سارے در کھول کے کہتا ہے فرشتوں دیکھ لو میرے بندوں کو چونکہ فرشتوں نے کہا تھا کہ سجدے تو ہم کریں گے رکوع تو ہم کریں گے یہ تو جھیا مشتی کریں گے یہ تو فساد اور شر پھیلائیں گے اللہ فخر کرتا ہے اپنے ان بندوں پہ جو ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے منتظر ہوتے ہیں اور فرشتوں, فرشتوں کہتا ہے دیکھو میرے بندوں کو تم تو کہتے تھے کہ یہ لڑائی کریں گے دیکھو دی کہ نماز پڑھ لیا دی گھر دی کو نہیں جا رہے کہ دوسری دی پڑھ کے جائیں گے اللہ بندوں, بندوں, بندوں دی کے دی اس عمل دی پہ دی جو ہے وہ فرشتوں کے اندر فخر فرما رہا ہے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا من ترک صلات متعمتا فقد کفرا جہارا جس نے جان بوچ کے نماز چھوڑی گویا اس نے اعلانیاں کفر کیا ہے اور ایک حدی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیوں کو بشارت دی جو پنجگانہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں اور ساتھ یہ بھی اشارت فرمایا کہ جو لوگ نماز نہیں پڑتے ہیں کل قیامت کے دن دشمنانے خدا امیہ کے ساتھ اور ہمان کے ساتھ کارون کے ساتھ اور فرعون کے ساتھ کل قیامت کے دن کھڑے کر دیے جائیں گے ہم میں سے کیا کوئی شخص یہ چاہتا ہے اور کوئی اس بات کو گوارا کر سکتا ہے کہ اللہ اس کے رسول کے دشمنوں کے ساتھ ہم کل قیامت کے دن کھڑے ہوں لیکن اگر کوئی شخص نماز چھوڑنے کا عادی ہے تو اس کو خدا کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ کچھ لوگوں کو قیامت کے دن راستے میں لوگ ان کو ملیں گے اور وہ کہیں گے ما سالہ کا فی سکر تم جہنم میں کیوں جا رہے ہو تو وہ جواب کے اندر یہی کہیں گے کہ لم نا کو میں مسئین ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے نماز نہ پڑھنے کی پاداش میں آج ہم جہنم کا ایندھن بن رہے ہیں نماز پڑھنے والے اللہ کی رحمتوں کے حقدار ہوں گے اور جب کوئی بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اللہ فرشتوں کو کہتا ہے کہ میرا بندہ میرے حضور کھڑا ہونے لگا ہے اس کے بدن سے گناہ اتار کے ایک سمت ڈھیر لگا دو تاکہ میرا بندہ میرے حضور پاک صاف ہو کے کھڑا ہو جائے تو بندہ نماز پڑھتا رہتا ہے پڑھتا رہتا ہے حدیث میں آتا ہے کہ جب نماز مکمل کر کے جانے لگتا ہے تو فرشتے بارگاہِ عزتی میں عرض کرتے ہیں مالک تیرا بندہ نماز پڑھ کے اب واپس جانے لگا ہے تو اب اس کے گناہوں کا جو ڈھیر الگ کیا ہوا تھا اب دوبارہ اس کے ساتھ لگا دے اللہ فرماتا ہے اس سے گناہ تم نے اتار دی ہیں اب اترے ہی رہنے دو اور یہ میرا بندہ سٹھرا ہو کے گھر کی طرف پلٹ جائے تو یہ نماز کی برکات ہیں بدن پہ میل نہیں رہتا من سٹھرا ہوتا ہے چہرے پہ نور آتا ہے اندر صفائی ملتی ہے رزق میں برکت ہوتی ہے جو شخص فجر کی نماز پڑھتا ہے سارا دن اس کو برکتیں نصیب ہوتی ہیں اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص عشاء کی نماز پڑھ کے سو گیا اس کو آدھی رات تک جاگنے کا ثواب ملا اور جس نے صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی اس کو پوری رات جو ہے وہ جاگنے کا ثباب ملا تو حضور نے فرمایا جس کو مسجد میں آتے جاتے دیکھو اس کے ایمان کی گواہی دے دو کہ یہ مومن ہے تو مسجد میں اہلِ ایمان جاتے ہیں اور مسجدیں اہل ایمان کی آباد کرتے ہیں صاحب و نماز وہ پسندیدہ ترین عبادت ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اس کو اپنے آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا وَجُوَعِرَةَ قُرَّةُ اَنِ فِي الصَّلَاةُ فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کے اندر رکھی گئی ہے ماہِ سیام رمضان المبارک کے دامن سے جب نور ہمارے دل میں داخل ہوتا ہے تو ہم نے دیکھا کہ جو لوگ جمع المبارک بھی نماز نہیں پڑھتے ہیں وہ بھی پنجگانہ نماز کے عادی ہو جاتے ہیں کاش اس نور کو اپنے دل کے اندر ہم محفوظ کر رہے ہیں اور رمضان المبارک کے بعد بھی ہم نمازوں کے تسلسل کو باقی رکھے جس نے نماز ضائع کر دی گویا اس نے اپنے دین کو ضائع کر دیا جس نے نماز قائم نہ کی اس نے دین کا ستون توڑ دیا اور جس نے دین کا ستون توڑ دیا تو ستون کے بغیر چھت بلا کیسے قائم رہ سکتا ہے اور, اور یہ جو روایت میں نے آپ کے سامنے رکھی من تارا کا سلا کے نماز چھوڑی گویا مومن اور کافر کے درمیان ہم تو فرق نماز کو سمجھتے تھے جو نماز پڑھتا تھا ہم سمجھتے تھے مومن ہو گئے تبھی پڑھتا ہے اور جو نماز نہیں پڑھتا تھا ہم سمجھتے تھے کہ وہ کافر ہے تبھی نہیں پڑھتا مومن ہوتا تو ضرور پڑھتا امام شافی اور دیگر آئمہ کا فتویٰ یہ ہے کہ بے نمازی کو قتل کر دیا جائے لیکن ہمارے امام حضرت امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں نہیں بے نمازی کو قتل نہ کیا جائے بلکہ اس کو حاکم میں وقت قید کر دے یہاں تک کہ وہ توبہ کرے اور نماز کا وعدہ کرے تو پھر اس کو چھوڑا جائے حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر علیہ الرما فرماتے ہیں کہ بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کر حضرت سلطان بابو فرماتے ہیں کہ بے نمازی سے خنزیر بھی پناہ مانگتا ہے۔ شیخ سادی فرماتے ہیں بے نمازی کو قرض نہ دو جو اللہ کا قرض ادا نہیں کرتا تمہارا قرض کیسے ادا کرے گا۔ تو یہ وعیدیں ہیں بے نمازی کے لیے اور یہ خوشقبضیاں تھیں احادیث کے ذخیرہ سے جو میں نے انتخاب کر کے آپ کے سامنے رکھی کہ اللہ نمازی کو کتنی برکتیں عطا فرماتا ہے اور اس کے اندر کتنے اجالے اور نور اترتے ہیں اصل پتہ تو کل قیامت کے دن چلے گا۔ لیکن صاحب جو دنیا, دنیا کے اوپر نماز, نماز پڑھنے, پڑھنے کا مزاج رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اللہ شاہ آخرت کے اندر تو اس کو سلے دے گا ہی اس کا دل تمانیت کے نور سے مالا مال ہو جاتا ہے اور ذرا اظہار افسوس ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو نماز نہیں پڑھتے ہیں انسان اشرف المخلوقات ہے اور صبح لمبی تان کے سویا ہوتا ہے ذرا غور تو کرے صبح چڑیاں بھی اپنے گھونسلوں میں اللہ کا نام لے رہی ہوتی ہیں اور حشرات الارض بھی اپنی بلوں سے سر نکال کے رب کا نام جب رہے ہوتے ہیں تو ان کرحن کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو رب کا نام نہ جبتی ہو درخت اشجار کائنات کا ایک, ایک ذرہ تمہارے رب کا نام جبنے والا ہے تو جو اشرف المخلوقات ہے اس کا زیادہ حق ہے کہ وہ اپنے رب کے حضور بندگی کا سر جھگائے لیکن یہ تقبر اور تموت کے اندر آ کر کے اپنے رب کے حضور سجدے سے انکار کر دیتا ہے علامہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا ابلیس نے اللہ کو سجدہ کرنے سے انکار نہیں کیا تھا اور وہ راندہ درگاہ ہو گیا اور جو شخص سارے سات سو مرتبہ حکم کے باوجود اپنے رب کو سجدہ نہیں کرتا ہے اس کا پھر ٹھکانا کیا ہوگا شیطان نے تو حضرت آدم کو سجدہ نہیں کیا تھا رب کو تو کرتا تھا تو اللہ نے اس کو بھی راندہ درگاہ کر دیا اور جو رب کو سجدہ نہیں کرتا ہے تو پھر اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا یہ سوچنے کی بات ہے اور بار بار سوچنے کی بات ہے آج کی اس بابرکت محفل میں خواتین و حضرات یہ عزم کر کے اپنے دل میں جائیں کہ آج کے بعد نماز نہیں چھوڑیں گے اللہ مجھے آپ کو اپنی رحمتوں اور کرم نوازیوں کا حساب دے وہ میں قرآن سنا کر دم لینا اب رکنا نہیں اب تھمنا نہیں پھر داس میں جا کر